الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا سيدي اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله آج کی جو خاص میں آپ کو جو بات بیان کروں گا وہ سب سے پہلے تو کچھ ذکر مولا مشکل خوشا شیر خدا کرم اللہ و تعالی وجہ الکریم بھی کر لیں کیونکہ آپ کی سیرت کے بارے میں ایک تعداد ہوتی ہے جو آپ کے نام کو جانتی ہے اور کئیوں کو مقام و مرتبے کا بھی معلومات ہوتی ہے کچھ ان اس کے مطالبے حاصل کیا جاتا ہے لیکن بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو ایک بڑی مختصر سی آپ کی معلومات کے آپ کا نام وغیرہ کے حوالے سے المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ مکت المکرمہ زادہ اللہ و شرف و تعظیمن میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ ماجیدہ حضرت سیدت فاطمہ بنتے اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا والد نے آپ کا نام علی رکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کے لقب سے نوازا اس کے علاوہ مرتضہ یعنی چنا ہوا یعنی پلٹ, پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ کے مشہور القاب ہے آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں خلیفہ چاہ یعنی چوتھے خلیفہ جانشین رسول زوج بتول حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وج الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے یہ یاد رکھیے گا یہ آپ کی کنیت ہے ابو الحسن اور ابو تراب ابو تراب مٹی والا اسی کی بڑی پیاری ہے کہ ایک دفعہ مٹی آپ کے بدن کو بوسے لے رہی تھی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یوں کہہ کر رشا فرمایا ابو تراب یا ابو تراب تو آپ کو یہ زبان مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم سے نکلا ہوا یہ کلیمہ بے پسر ہوئی یہ آپ کی کنیت ہو گئی تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا مزید کچھ تھوڑی سی آپ کی سیرت کے بارے میں معلومات عرض کرتا ہوں کہ مولا علی کر و تعالی ملا کریم یہ ربیع رحمت شفیع صلی اللہ تعالی کے چچا ابو طالب کے شہزادے تھے فرزند ارجمن تھے ابو طالب کے فرزند فرضمن تھے عام الفیل کے تیس سال بعد جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک تیس برس تھی تیرہ رجب المرجب بروز ہفتہ جمعہ تل مبارک کو آپ کی ولادت ہوئی مولا علی قرم اللہ تعالی وجہ الكریم کی ولادت 13 رجب المرجب کو جمعہ کے روز ہوئی میرے آقا مولا مشفل کشا شہر خدا قرم اللہ تعالی وجہ الكریم کی والدہ ماجیدہ کا نام جیسے میں بیان کر چکا فاطمہ بنت عصد ہے آپ 10 سال کی عمر میں دارہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے مولا علی قرم اللہ تعالی وجہ الكریم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے اتادم حیات آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی امداد نصرت دین اسلام کی حمایت اور میں آپ ہم وقت مصروف عمل رہے ہیں. آپ مہاجرین اولین اور اشر مبشرہ میں بھی شامل ہیں آپ کو بے حد خصوصیات عطا کی گئی ہیں اتنی خصوصیات اتنی خصوصیات کے شاید اس کا بیان نہ کیا جا سکے اتنی کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی اتنی آپ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں غز بدر غزبۂ احد غزۂ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور میں بیان کروں کہ آپ کا ایک خاص جو آپ کے لیے شہرت ہے وہ آپ کی شجاعت آپ کی طاقت آپ کی ہمت کلائے خیبر ایک مشہور واقعہ ہے کہ کل خیبر کو اکھاڑا تو بڑی جورت بڑی ہمت بڑی طاقت والے تھے میرے آکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجول کریم ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں میرے آکا مولا علی کرم اللہ تعالی وجول کریں گے پہلی غذا کیا تھی آپ کی والدہ ماجدا حضرت فاطمہ بن تسد رضی اللہ تعالی عنما کا بیان ہے کہ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب پیدا ہوئے تو آپ نے ان کا نام علی رکھا اور اپنا لعاب آپ کے منہ میں ڈالا آپ کا نام علی تھا آپ نے اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا اور اپنی یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک انہیں چوسنے کے لیے عطا کی تو مولا علی کرم رہا تعالی وجل کریب زبان مبارک کو چوستے چوستے چوستے چستے ہوئے سو گئے نیم کی آگوش میں کھو گئے جب اگلا دن آیا تو آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ ہم نے دودھ کی لیے دائی کو بلایا لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا جب یہ بات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تشریف لا کر اپنی زبان مبارک ان کے دہن میں ڈالی مولا علی کریم کر زبان اختص کو چوسنے لگے نیند میں تشریف لے گئے سو گئے بس جب تک اللہ تعالی نے چاہا اسی طرح معاملہ ہوتا رہا اب غور کریں کہ جس کی زبان مبارک یعنی سر اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم علی کی زبان مبارک کو چوستے چوستے جو سو جائے اور آپ کی پہلی غذا لحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہرے اور وہ زبان کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام تو ان کی فضیلت اور ان کے رتبے اور ان کی عظمت کے کیا کہنے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلتی هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی یعنی تو میرے لیے ایسے ہو جیسے موسی علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی یادی لا نبی یادی لا نبی یا اس جملے کو تو خود بھی رٹ لے یاد کر لے اور اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو یاد کروا دے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ وسلم نے واضح طور پیشات فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی, کوئی نبی نہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے تو میرے آکا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ خاتم ہیں۔ اور اس کی تفصیل وہی ہے جو ہمارے علماء نے بیان کی ہے جسے کنزول ایمان میں بھی دیکھ سکیں گے سرات الجنان میں بھی دیکھ سکیں گے اور دیگر کے کرام نے جو اپنی تفاصر لکھی ہے اس میں دیکھ لیے خاتم النبی یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے خاص تو شیخ ما جدوی ولادی غیر ہی شی خاصا اسی شے میں ہوتا اگر کسی اور میں ہوتا تو شیخا خاصا نہیں رہتا یہ خصوصیت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باتین وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے معراج میں سنتے رہتے ہیں جسٹ معراج میں یہ کلام تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کیا خاتم النبیین ہیں اور یہ حدیث پاک کا یہ حصہ اپنی ہرز جاں بنا لیں خص کر لیں یاد کر لیں اپنی نسلوں کو یاد کرا دیں لا نبی یادی میرا ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات زائری میں بھی دعوے کیے گئے اور اس کے بعد بھی دعوے کیے گئے سارے جھوٹے ہیں سارے جھوٹے ہیں وہ یہ یاد رکھے گا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب یہ آخری کتاب ہے قرآن کریم میرے رب کا کلام یہ آخری کتاب ہے یہ کتاب اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اب قیامت تک کے لیے یہی ہے اور اس میں اتنی گنجائش ہے اس میں اتنی اسقت ہے اس میں اتنا علم ہے اس میں اتنی معلومات ہے کہ قیامت تک کے آنے والوں انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے بات صرف پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی ہے تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک اور حدیث پاک سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وز ال کریم کے مطالعے اشاد فرمائی منی پلی من بدنی یعنی علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے کتنی بڑی فضیلت ہے پھر ایک بڑی پیاری اور مشہور حدیث ہے انا دار الحکمت و علی میں یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یہ ترمیم شریف کی حدیث ہے اس سے پہلے جو میں نے حدیث بیان کی وہ کنزل مال کی وہ حدیث پاک ہے تو ایک کاش ہم ولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی تعلیمات پر عمل کریں بڑے آپ کے زہد کے آپ کے تقوے کے آپ کی شجاعت کے آپ کی سخاوت کے واقعات ہیں گھر میں بظاہر کچھ کھانے کا ہو یا نہ ہو مگر آپ کے صدقات آپ کی خیرات آپ کے مطراہ خدا میں خرچ کرنا یہ اپنی مثال آپ ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی والی وسلم سے آپ کی محبت اور آپ کی جو صحبت تھی اس کا اپنا ایک انداز تھا کہ جس طرح وہ صحبت کا اثر آپ نے قبول کیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو والیانہ عشق تھا آیا ہے آپ کا عشق رسول کے بارے میں میں آپ کو واقعہ بیان کروں کہ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وضہ الکریم کا دل عشق رسول کے ایسی عظیم دولت سے سرشار تھا کہ آپ کے نزدیک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کائنات کی ہر شے سے زیادہ عزیز تھی چنانچے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو نبی کریم رعوف و رحیم صل اللہ علی و علی و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی محبت ہے جواب سنیے عدم و حکمت بھرا جواب فرماتے ہیں خدا کی قسم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر پسینہ باعث نظور سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم علی ہمارے نزدیک اپنے مال اور آل والدین اور سخت پیاس کے بعد ٹھنڈے پانی سے بھی مر کر محبوب ہے کتنی خوبصورت بات ہے یہ عشق ہے ہر وقت تلوار لیے شجاعت کا گزارا کرتے ہوئے آکا صلی اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہے یہ ہے میرے مولا علی کریم محبت صرف لفظوں کا نام نہیں ہے محبت تو ایک عمل ہے <تصال> <تصال> محبت تو ایک پریکٹیکل چیز ہے الحمدللہ آج کا دنیا میں بے شمار لوگ بے شمار لوگ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والی عشق و محبت کرتے بھی ہیں اور ضرورت پرنے پر اظہار بھی کرتے ہیں میرے دیکھنے اور سننے والے بھی کون ہے جو اپنے آپ کو عاشقہ رسول نہیں کہے گا لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو جب نماز ہوا وقت،, وقت آتا ہے محسن کہتا ہے ان محمد رسول اللہ جو وہ نماز کے لیے بولا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ کہ نماز کی ٹھنڈک عشق رسول کا دم بھرنے والو اس وقت آپ کا عشق رسول کہاں چلا جاتا ہے اس وقت آپ کا عشق رسول کہاں چلا جاتا ہے جب سرکار صلی اللہ وسلم کی حدیث سے پاک کو کوئی آپ کو سنائے جب بیان کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داریوں کو معافی دو یعنی بھرنے دو اور موچھوں کو پست کرو اور یہودیوں جیسی صورت مت بناو اور ایک روایت میں مجوسیوں جیسی آگ پرست فائر ورشپر جیسی صورت مت بناو کے رسول کا دم بھرنے والو اس وقت آپ کے عشق رسول کہاں چلا جاتا ہے آپ تو آقا کی محبت کی نشانی داڑی کو مونڈ مونڈ کر اور کاٹ کاٹ کر اور مشینیں چلا چلا کر ماض اللہ نالیوں میں بہا رہے ہوتے ہو آپ کی اس وقت عشق رسول والی غیرت کہاں چلی جاتی ہے میرے میٹھے سائیں بھائی عجیب تماشا ہے عشق رسول کا دعوی کرنے والا داڑھی منڈاتا بھی ہے اور پھر پتا نہیں کن کن کے طریقے پہ چل کر کوئی اتنی سی پٹی بنا دیتا ہے کوئی یو یو یو یو بنا رہا ہوتا ہے تو کوئی ادھر سے کم کر کے ادھر سے بڑھا رہا ہوتا ہے تو کوئی کیا کر رہا تو کیا کردا کے بندو عشق رسول کی باتیں کرتے ہو داڑی سے کھیلتے ہو داڑی تو میرے پیارے محبوب حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ کو بہت پسند ہے اور جو داڑی منڈا چہرہ ہوتا ہے شیوڈ فیس ہے اس کو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہی نہیں ہے وہ پسند ہے ہی نہیں پتا نہیں آپ کو آئینے کے سامنے کلین شیو ہو کر اپنا چہرہ کیسے اچھا لگتا ہے رسول کی آنکھوں سے دیکھو تو چہرہ وہی اچھا لگے گا جس چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی ہوگی محبت کی نشانی ہوگی سوچو تو صحیح اور آج ہمت تو کرو آج ہمت کر لو آج ہمت کر لو پکی نیت کر لو کیا یہ گردن نام مستفی پر کل نہیں آج کٹتی نہیں آج نہیں ابھی بھی کٹتی ہے تو کٹے مگر میرے چہرے سے آقا کی محبت کی نشانی یہ داڑھی نہ ایک مٹھی سے گھٹے نہ اب کٹے کر لو دیا دیا اللہ راضی ہوگا اس کی حبیب خوش ہو جائیں گے مولا علی کر اللہ تعالی وج ال کریم کا فیضان اور ان کی نظر عنایت پڑ گئی میرا پار ہو جائے گا کرم ہو جائے گا آج ہمت کر لیجئے گھر کی اسلامی بہنیں تھوڑی ہمت بڑھائیں آپ بھی بڑھا لو اب آپ بھی اگر ان کو بولو گے نہیں نہیں نہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا تو میں تو آپ کو کہوں گا کہ پھر تمہارا عشق رسول کیا ہو گیا تم کو تمہارے نبی کی حدیثیں جھنجھورتے نہیں ہیں کہ جس نبی کا ہم نے کلیما پڑھا ہے وہ نبی تو داڑھی والے ہیں وہ نبی تو امامے والے ہیں وہ نبی تو زلفوں والے ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ کو اپنے گھر کے مردوں کا داڑھی یا ایک مٹھی سے گھٹایا ہوا ایک میرے آکا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہل کریم کی جو نکاح میں تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے میرے آکا مولا علی کرم اللہ تعالی وز کریم کو جس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی وہ فاتو نے جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ میں ان کا ذکر کروں او میری پتا آکا کی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر ہی نہ کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو میرے آقا کی جسم کا بدن کا ٹکڑا جسم کا ٹکڑا ہے اور وہ تو ایسی تھی کہ ان کی تو خواہش یہ تھی کہ میرے تو جنازے کو بھی کوئی غیر مرد کی نظر نہ پڑے وہ تو اتنی با پردہ تھی اتنی وہ گھر کے کام کاج میں حصہ لیا کرتی تھی اور ان کی تربیت کے شاہکار میرے آقا مولا علی کر رحمہ اللہ و تعالی و جہوالکریم اور ان اور میرے آقا کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت میبی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شہزادے ان کی تربیتوں کا شہکار مشہور جو ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کتنی خوبصورت تربیت تھی ایک فلم و حلم کے پیکر اور ایک شجاعت اور کیا کیا ان کو فضائل اور برکت نہیں نصیب ہوئی مطلب ان, ان کی ان کی سیرت پہ کیا بیان کروں بس اعلی حضرت امام سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کیا بات رضا اس چمن سے رض کی کیا بات رضا من کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور سن اہرا ہے کلی جس میں حسین اور سن ہائے کیا کرانا تھا کیسی تربیت تھی اپنے ہاتھوں سے میرے آقا کی شہزادی چکی پیسا کرتی تھی ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے گھر کے کام کاج کرنا بچوں کے تربیت کرنا اور مولا علی کرنا مح اللہ تعالیٰ وجول کریں گے آپ کے شوہر تھے آپ کے بچوں کے ابو تھے ان کی خدمت کرنا حق زوجیت ادا کرنا اللہ اللہ اللہ کتنی بری مطلب یہ رول ماڈل گھرانا ہے اہل بیت کا رول ماڈل خاندان ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آئے ہائے آپ کا معافی درگزر علم امت میں سلخ کا جذبہ اور مسلمانوں میں کسی صورت قتل نہ ہو کسی صورت خون ریزی نہ ہو یہ جذبہ میرے آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور پھر قربان جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گردن کٹا دی لیکن باطل کے آگے سر نہ چکایا باتسا چکا ہے اپنی اولاد قربان کر دی اپنا گھر بار قربان کر دیا یہ سب قربانیوں کا گھرانہ ہے میرے آکا مول کریم کو بھی شہید کیا گیا یہ قربانیوں کا گھرانا ہے امام حسن رودی اللہ تعالیٰ عنوں کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا یہ قربانیوں کا گھرانہ ہے امام حسین نودی اللہ تعالیٰ کو کربلا کے میدان میں دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ شہید کیا گیا ان کے سامنے ان کی اولاد کو شہید کیا گیا یہ جی قربانیوں پر گھرانا ہے اے عاشقہ نے رسول اے عاشقہ نے صحابہ اور اہل بیت اپنے کردار کا اپنے گھر بار کا جائزہ لیں کیا یہ قربانیاں کی صحابہ کرام کی قربانیاں خلف راشدین کی قربانیاں مولا علی کی قربانیاں امام حسن کی قربانیاں امام حسین کی قربانیاں ابھی اللہ تعالیٰ علوما کیا یہ قربانیاں آپ سے کوئی تقاضا نہیں کرتی کہ اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والو اے عشق صحابہ اور عشق اہل بیت کا دعوی کرنے والو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم فلموں میں ڈراموں میں گانوں میں بازوں میں غیر مسلموں کی فیشنوں میں تم کھو گئے ہو جس نانا کے دین کے لیے حضرت امام حسین نبی اللہ تعالیٰ انہوں نے جان دے دی جس دین کی سربلندی کے لیے میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میدان جنگ میں اگلی صفوں میں رہتے تھے تلوار لے کر دوڑا کرتے تھے دشمنوں سے مقابلے کرتے تھے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے تھے آج اس دین کی سربلندی کے لیے عیش کے رسول کا دم بھرنے والوں تمہارے پاس فرصت نہیں ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بلکہ ٹائم و فرصت کیا آپ کو فلمیں ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں ہے گانے بجے سے فرصت نہیں ہے یہ جو کلچر آج ہماری اسلامک سوسائٹی میں آیا ہے کیا اس کے غلط ہونے میں کوئی شک ہے آپ کو کیا اس کے کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے گناہ ہونے میں کیا کوئی شک ہے آپ کو کیا بے پردگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے کیا اس میں بھی شک ہے آپ کو گانے باجے فلمیں ڈرامے اور یہ بے ہدا بے حیا قسم کے اللہ کے نافرمانی والے ناچنے کودنے والے کاموں میں کیا شک ہے آپ کو بتائیے کیا شک ہے آپ کو نہیں ہے نا شک آپ کو کہ یہ غلط تو غلط ہے نا میں کر رہا ہوں تو یہ صحیح ہونے کی دلیل تو نہیں ہے نا غلط تو غلط ہے تو جب غلط ہے اور اس سے ہمارے دین کو ہمارے اسلام کی تعلیمات کو نقصان پہنچ رہا ہے ہمارے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کو نقصان پہنچ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی و علی و کی کام کا کامل عشق عطا فرمائے پہلے بیت کا اور خلپہ راشدین اور دیگر صاحبۂ کرم کا کامل عشق عطا فرمائے ہماری اسلامی بہنوں کو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامل عشق عطا فرمائے صرف دعویٰ نہیں دلیل چاہیے اور عمل کے ساتھ ہم کو یہ پروف کرنا ہے کہ الحمدللہ ہم ان کے اشاک ہیں اسلام بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں انہیں اسلام اور دین کی باتیں سکھائیں حدیث پاک میں ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ سکھائیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کچھ کولے ہوں تو چلا دیجئے پھر میں آگے بڑھوں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ساجداری ساؤتھ کوریا کے شہر چلیاں سے نگران شورا کا سلسلہ میرے رب کا کلام اپنے دامن میں بے شمار مدنی پھولوں کے گلدستے اور برکتے لیے ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طرف مائل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے میرا نگران شعرا کی خدمت میں ایک سوال تھا امید ہے کہ آپ اس کا جواب دے کر ہماری بہت زیادہ تربیت کریں گے کہ تھوڑے دن پہلے جب افطاری کے وقت آپ امیر ال سنت کے ساتھ تشریف فرماتے اور افطاری کا جب اعلان ہوا امیر اہل سنت نے بھی پانی والا پیالہ اٹھایا اور آپ نے بھی اٹھایا حالانکہ آپ پیالہ منہ کے زیادہ قریب لے جا چکے تھے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ افطاری کرنے سے پہلے آپ رک گئے اور جب تک امیر اہل سنت نے روزہ افطار نہیں کیا اس وقت تک منہ کے قریب پیالہ ہونے کے باوجود آپ نے افطاری نہیں کی اب یہ فرمائیں کہ پیر کے ساتھ ایسی محبت ایسی عقیدت اور ایسا پیار آپ کو کس طرح ملا اور ہم ایسا کون سا عمل کریں کہ جس طرح آپ امیر علیہ صاحب سے محبت کرتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کی فرما برداری کرتے ہیں ان کی ہر بات کو فالو کرتے ہیں تو یہ ہم کون سا ایسا عمل کریں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں جزاک اللہ خیرہ بائی حکم اللہ مجھے آپ کے حسن زن سے بہتر بنائیں اور مجھے ایسا کر دے کہ میں اپنے پیر سے سچی محبت کرنے والوں میں شامل کیا جاؤں اور مجھے ایسا عشق نصیب ہو جائے کہ ان کی بتائی ہوئی اور ان کے جو ہدایات ہیں ان پر محقق میں عمل کرنے والا بنوں ابھی تو ہنوز دہلی دورست ابھی تو بہت بہت بہت, بہت دوری ہے البتہ یہ ہے کہ میری ایک یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ میں ان کی ان کے افطار کے بعد افطار کروں پھر ان کی ایک خصوصیت اور ہے جو میں شہری کے جو ہماری نشریات اس میں کی تھی کہ سنت اعلان سننے کے بعد بھی گھڑی دیکھتے ہیں اور گھری دیکھنے کے بعد پھر افطار کرتے ہیں یعنی آپ اس قدر محتاط فی دین واقع ہوئے ہیں کہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ مؤذن بھی تو انسان ہی ہے نا ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی ایک آدھ منٹ یا چند سیکنڈ کا کوئی فرق پڑ جائے تو اپنے روزے کی حفاظت کا ان کا ایک اپنا مدنی ذہن ہے جو الحمدللہ میں مجھے علم ہے کہ یہ اس معاملے میں کس قدر موتاد ہیں تو پھر یہ گھڑی دیکھتے ہوں گھڑی دیکھنے کے بعد افطار کرتے ہیں تو میں گھڑی نہیں دیکھتا میں گھڑی والے کو دیکھتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ اس قدر محتاط ہے میں میرا حسن ذن ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والا یہ گمراہ نہیں ہو سکے گا بھٹک نہیں سکے گا بلکہ انشاءاللہ ان کو ہدایت ملے گی کیونکہ یہ چل رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے اعلی حضرت چل رہے ہیں گوسے پاک کے پیچھے پیچھے گوسے پاک جا رہے ہیں مولا علی کر رحم اللہ تعالی وز ال کریم کے پیچھے پیچھے اور مولا علی کر رحم و اللہ تعالیٰ وجل کریم جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی والوں کے پیچھے پیچھے اور ان سرکار کے صدقے میں اللہ کی رحمت سے جھنت میں داخل ہوں گے یہ ایک ذہن بنانے کی بات ہے اور اللہ اللہ کرے کہ ہمیں اخلاق نصیب ہو اور ہم اس پر صحیح معنوں میں استقامت پا سکیں آج آپ کو ایک میں شان نزول بیان جو کروں گا وہ شان نزول خاص طور پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے متعلق ہے جی ہاں اور وہ شان نظول اتنا پیارا ہے کہ کچھ منافقین تھے جو مولا علی کرم اللہ تعالی تعالیٰ کریم کو ایزا دیتے تھے تکلیف دیتے تھے ان کی شان میں بدگوئی کرتے تھے مولا علی کی اس پہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریم نازل کی سورہ احزاب کی آیت نمبر اٹھاون آئیے وہ آپ کو تلاوت سناتے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یعطون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقصد سبو فقد احتملو بہتانا وعثما مبینا اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کلا گناہ اپنے سر لیا آپ غور یہ کہ یہ کس قدر فضیلت ہے میرے آقا مولا علی کر رہا اللہ تعالی وج کریم کی کہ اس کے شان اس آیت کریمہ کے شان نزول میں یہ فرمایا گیا کہ جو مولا علی کر رہا اللہ تعالی وج الکریم کی شان بدگوئی کرتے تھے آپ کو تکلیف دیتے تھے ان پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اب اس سے ایک سبق جوڑ سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں ایمان والوں کو اذیت دینے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دینے کا ذکر ذکر اللہ تعالیٰ کو عذیت دینے کے ساتھ ہوا اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو اذیت دینا گویا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا ہے تکلیف سے تکلیف دینا ہے دینا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دینا گویا کہ اللہ تعالی کو عذیت دینا ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والا دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہے اسی طرح ایمان والوں کو اذیت دینے والا بھی دونوں جہاں میں لعنت اور رسوائی کا حقدار ہے تو مسلمانوں کو ناحق حق جو تکلیفیں دیتے ہیں ان کو بالکل خبردار ہو جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تکلیفیں دینا انہیں عظیم گناہوں میں مبتلا کر دے اور اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ان کو ان کو سامنا کرنا پڑے گا حدیث پاک میں ہے کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو بخاری شریف کی حدیث ہے اور آج اس طرف گویا کی طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ توجہ نہیں ہے تفصیل بہت ہے لیکن اب تفصیل میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں تفصیل میں جاؤں لیکن ان شارٹ میں آپ کو یہ ارض کروں کہ آج کل مسلمانوں کو تکلیف دینے کے جو عمل ہے یہ مطلب کہ نا قتل کرنا ڈرانا دھمکیاں دینا پرچیاں بھیجنا بتے وصول کرنا اخوا برائے تاوان والے سلسلے کرنا ازیتیں دیتے ہیں آپ مسلمانوں کو بہت اذیتیں دیتے ہیں ماں باپ کو ازیتیں دینا بلا اجازت شرعی پروسیوں کو اذیتیں دیتے ہیں بلا اجازت شرعی اس طرح بہت ساری مثالیں ہے دینے کی راستے میں گاڑی چلائیں تو ایک دوسرے کو اذیتیں دینے سے باز نہیں آتے بسوں میں بیٹھے دیکھ ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتے تو یوں مطلب کہ ازیت دینا مسلمانوں کو تکلیف دینا اس کو آپ اس کا نوٹس لیں اور ہم شریف بن جائیں شریف سمجھتے ہیں شریف بن جائیں اور مطلب یہ جو ہمارا جو الٹا سیدھا جو ایک فلسفہ ہوئے نا کہ جناب شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش یہ, یہ کوئی مطلب کوئی آیت روایت نہیں ہے شریفوں کے ساتھ شریف اور ہر ایک کے ساتھ شریف مسلمان ہوتا ہی شریف ہے مسلمان ہوتا ہی نیک ہے مسلمان اگر کسی سے لڑتا ہے اگر مسلمان کسی کے ساتھ جورت کرتا بھی ہے تو اس کے پیچھے بھی اس نے اپنے رب کی رضا دیکھنی ہوتی ہے کہ میرے رب نے اس کی مجھے اجازت دی ہے میرے رب نے مجھے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے الحب و فی اللہ محبت بھی اللہ کے لیے دشمنی بھی اللہ کے لیے اور ہم کہ تکلیفیں دینے سے باز نہیں آتے موٹر ہیں تیز اونچی اونچی آوازوں سے جالیاں سالن سر کی نکال کر شادی بیا کے موقع پر اللہ کی پناہ جو گلیوں میں باراتے آتی ہیں رات کو ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو بجے تین تین بجے اور جو اس میں شور ہوتا پھر اس میں جو فائرنگ ہو رہی ہے اس میں جو آتش بازی ہوتی ہے اللہ اللہ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو عقل سلیم دے کہ یہ ازیتیں دے رہے ہیں آپ لوگ مسلمانوں کو بچے اڑ جاتے ہیں بوڑھے اڑ جاتے ہیں بیمار اڑ جاتے ہیں آپ اپنے بچوں کی کون سی خوشی منا رہے ہیں جس میں آپ نے پورے محلے میں غم تقسیم کرنے کا گویا کہ آپ نے وہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ پورا محلہ ازیت میں رہے دن دان یہ گھروں میں سونے والے لوگ ازیت میں رہے ہمارے بچوں کی شادی ہے کس نے اجازت دی آپ کو ایک تو ویسے ہی شادیوں میں طرح طرح کے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگوں کو اذیت دینے والے جو آپ نے نکالا ہے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے جب تک کیا آئندہ نہ کرنے کا بھی عزم کریں اور وزیر تفصیل میں, میں نہیں جاتا ہال چلا دیں وعلیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام شافیہ ساریہ ہے میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں رانی شعراف کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت اچھا چل رہا ہے اللہ تعالی مرتبہ کا یوم بہت مبارک ہو اب تو مت اور مختلف چلا گیا جان کو کو والوں کو دے بخش دے آمین, آمین اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے میں نے کل شہری کے ٹائم پر بھی مدنی منی آپ کو یاد کیا تھا کہ شافیہ تاریہ کا فون آتا تھا کاشی پور سے اب نہیں آ رہا تھا آج آ گیا ماشاءاللہ اللہ اللہ کو خوش رکھے اللہ تعالی مولا علی رہا ہوں اللہ تعالیٰ وز کریم کا میں فیضان عطا فرمائے